امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کے باب المختار میں حکم امیر المومنین علیہ السلام ہے ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام پورا عالم و دانہ وہ ہے جو لوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اور اس کی طرف سے حاصل ہونے والی آسائش و راحت سے نہ امید نہ کرے اور نہ انہیں اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن کر دے